بسم اللہ الرحمن ورحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محرصم عمر تمام خارن گرمی اور میردانیہ شدید موجود خان گریم باغد کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف اللہ بابل القصاص درس نمبر پندرہ پیج نمبر دو سو چوالیس ہے اس میں جو ہے دیت کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا قتل اگر یہ ماحذ ہو تو اس کی جت عقیلہ پہ آتی ہے ہاں جی تو کل کے درست میں عکیلہ سے کون لوگ مراد تھے وہ بھی اپنے پڑھ لیا پڑھ لیا اور او او ابھی جو, او جو ہے آگے فرماتے ہیں اب دیت جو, جو ہے تقسیم کریں گے اور او رشتے داروں پر ہاں جی خواب باپ کی طرف سے جو رشتے دار ہے وہ اگر وہ نہ ہو تو ماں اور بہنوں کی طرف سے رشتہ دار نہ ہو اللہ جو بھی ان پہ تقسیم کرنے کا طریقہ فرماتے ہیں وہ اللتی وہ دیت جو کہ قطلِ خطۂِ ماس میں ہوتی ہے اللہ عقل جو عاقلہ پہ ہیں رشتہ داروں پہ آتی ہیں خاندان پہ آتی ہیں یہ اقسم الامام امام تقسیم کریں گے والحکام حکام حکام اسلام اللہ آخلتِ عاقلہ پر پھر صلاح سے سنی تین سال میں تین سال چونکہ قطر خطا کے دیت تین سال میں پورا کرنا ہے اور فی کل صنعتِ ہر سال سلو سحاء ایک اتہ ہی دیت جو ہے ایک تہذی دیت لے لیں گے یوں خزو لیا جائے گا ایک تہذیب آخر سن سال کے آخر میں سال کے آخر میں لیں گے من کل لہٰذی من العقلت اور عاقلہ میں سے ہر ایک سے سال کے آخر میں لے لیں گے اور, اور ہاں جی اور کل دیت جو جتنا جیسے درہم میں ہے ایک ہزار تین دس ہزار درہم ہے تو اس کو تین ہزار تین سال میں تاثم کریں گے تو تین ہزار تین سو تینتیس بن جائے گا ہاں جی تو وہی تقسیم جو ہے اس کو عاقعہ پہ تقسیم کریں گے ہر سال اور سال کے آخر میں لے لیں گے تو فرماتے ہیں جو ہے کما ایک, ایک تہائی حصہ لیا جائے گا آخر سنفی آخر سن سال کے آخر میں منق اللہ دن ہر ایک سے مین العرہ اس کے رشتہ داروں میں سے جو خاندان میں سے اب کتنا لے لیں گے کمہ قسم علم جس طرح امام جو ہے حاکم اسلامی تقسیم کریں گے ان کے اوپر اب حکام یا حاکم اسلامی یا امام وقت تو وہ نہیں تو حاکم اسلامی یا جج لوگ آج جو ہے جج لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تقسیم کریں گے اور مقدار ہوا اور اس کے مقدار بھی جو ہے یہ لوگ بیان کریں گے دیکھیے ہر ایک کتنا دینا ہے ہر خان رشتے دار جو ہے کتنا دے گا وہ مقدار بھی وہ لوگ جج حکیم امام تقسیم کریں گے معین کریں گے اب فرماتے ہیں وہ ماکان من نل جا اور جو زخم آئے ایک تو قتل ہوا قتل حتیٰ عاقع پر اس کی تقسیم کی طرح فرمایا اب فرماتے ہیں اس کو پورا کرنے کا عقل سے کس طرح لیں گے فرمایا تین سال کے اندر لیں گے ہر سال اتیائی دیت ہاں اس کے رشتے داروں پہ تقسیم کر کے لے لیں گے اور وہ مکا امن الجراعت اور زخموں میں سے وہ زخم جو عقل من الموضحت جو زخمی موضیح سے کم کا ہے جس میں خون جو ہڈی صاف نظر آیا تھا ٹوٹا نہیں تھا اس سے کم کے زخموں میں اب وہ زخم آمدن کا نا ہو اور خطان یا غلطی سو دونوں شروطوں میں فاحم مال جانی وہ دیت تو جانی ہی کہ وہ زخم لگانے والے ہی کے مال سے لیا جائے گا ہاں جی لیکن وہ ماں کا نا اکثر من موضا اور وہ زخم جو موز سے اوپر کا ہے ہاں جی تو والے سے بھی آمدن اور وہ امدن بنا ولا بھی الجانی اور نہ جانی کہ جو ایک وہ زخم وہ نقصان پہنچانے والی ہاں جی اس کے اقرار سے بھی وہ جرم ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا ہے ہاں جی گواہ کے ذریعہ ثابت جو خود نے اقرار نہیں کیا ہاں جی اور وہ زخم عمدن بھی نہیں ہے تو پھر کہنا عاکیلہ اللہ عاخلہ پھر اس کے ذیل عاکلہ پہ ہوگا لیکن آمدن اس نے عمدن وہ زخم لگایا ہو تو بھی جو ہے عاکلہ سے اوپر ہو یا کم ہو خود کے جیب سے ہوگا ہاں جی خود جس نے زخم لگایا ہے اور اگر عمدن ہو یا سا ہو یا غلطی سے ہو لیکن خود کے اقرار کی وجہ سے وہ جرم ثابت ہوا ہو گواہ کے بغیر ہاں جی تو پھر بھی جو ہے گواہ نہیں تھا اقرار کیا خود نے تو بھی خود کے جیب سے دینا پڑے گا اس زخم لگانے والے کے تو فالاں کل تو پھر آگے مقدار بتا لیں کل تو ہر آزاد شخص پہ عاقل پہ عاقل انبالین ہر بالغ عاقل آزاد پہ ہاں جی ایک سال کے جو دیت تھے وہ یوں متعم ہوگا غیر فقیراً اور وہ فقیر تعداد نہ ہو تو صلاح ستون میں تین درہم ہم ہر ایک سے لے لیں گے اور یہ جو ایک عام ایک تقسیم ہے اس شرح میں لیکن ولیل امام امام کے لیے حاکم اسلامی کے لیے اور واقع جج کے لیے سب اسی میں الخیار و اختیار ہے ان آئی نہ کہ وہ اگر معین کریں عقل سے کم اور اکثر سے زیادہ اور ہے، بے تفاوت یا فرق ہیں بے نلاغنیا والا اوسع والا اوسعت ان جو زیادہ غنی ہے امیر ہیں ان سے تھوڑا زیادہ لے لیں اور درمیانی طبقے لوگوں سے تھوڑا کم نعمت ہے ان سے چار لے لیں ان سے دو لے لیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں امام کو یہ اختیار ہے ہو اب آگے قاتل خطا میں ہاں جی چونکہ قاتل عمری میں تو قصاص ہے اور قاتل خطا میں قصاص نہیں ہندیت ہے تو اس رب میں اس پر جو ہے کفارہ بھی ہے قتل خطا میں اگر وہ قتل خطا کو دیت پہ آ جائیں صلاح کر کے تو بھی قاتل پہ کفارہ بھی ہے دیت کے علاوہ کفارہ بھی وہ کفارہ فرق ہے عمل کفار دوبارہ قتل کا کفارہ فطا جب واجب اللجانی خود جانی پہ خود قاتل پہ واجب ہے بے قاتل خطا ہے قتل خطا کی صورت میں قتل خطا ہو آج ہاں تو پھر خود جانی کے ذمے اس کے کفارہ خود کو ادا کرنا ہوگا ولا و لہا اور اگر قاتل آمدی ہو خاتہ ہی نہیں ہے لیکن صلاح کیا پھر آمدِ قاتل آمدی میں بھی دیاتِ دیت پر صلاح کریں کساس کو معاف کر دیا دیت پہ آ گیا دیت پہ کریں تو پھر کیا اگر لا یا قبل قبط پھر تو قساس نہیں لیا جائے گا تو اس صلاح میں بھی جب پھل کافار ہو تو پھر بھی کافی تو اس دیت بھی ہے کافارہ تو پھل کا فارت تو اس صرف میں بھی کافر واجب ہے بے قتل غیر الکافر ہے جس کو آپ نے قتل کیا وہ کافر نہ ہو تو کافر نہ ہو مسلمان ہو مسلمان کو قتل کیا ہے قتل آمدی ہے ہاں جی اور اس پہ آپ نے صلاح کر لیا تو اس میں بھی دیت ہے اور وہ جو غیر کافر ہے جس کو آپ نے قتل کیا اس پہ صلاح ہو گیا ہاں جی اور دیت نہ ہوا تو اس سلم میں کافار بھی ہے اور یہ ذکرن کا نہ اب وہ جس کو اب نے مارا ہے وہ مقتول مختلط ہو و مقت البلسا یا عورت ہو سبی ان بچہ بالغن یا بالغ ہو مجنون پاگل و عقلاً یا عقیل ہو یہ ہولاََ آزاد ہو او عبدن یا غلام ہو لہو اس کا اپنا غلام ہو اور لغیریا کے کا غلام ہو ان تمام صورتوں میں قتل خطائی میں تو آلریڈی جو ہے دیت آقلہ پر ایک فرا خود کے اوپر ہیں اور ان تمام صورتوں میں مقتول جو بھی ہو کافیر نہ ہو کافیر پہ کافیر پہ جو ہے نا کفارہ نہیں ہے ہمارا ہاں قاتل پہ کافر کو قتل کیا جام میں قتل کیا اس پر نہیں تو اور جو ہے اور اگر مسلمان کو قتل کیا ہے ہاں جی غیر کافیر کو اس میں قتل آمدی تھا لیکن دیت پر شلا ہو گیا ہو قصاص ساتھ معاف کر کے تو اس رب میں اس کو دیت بھی خود کے جیسے دینا پڑتا ہے قتل عمد میں اور ساتھ ہی جو ہے کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا اب کافارہ کیا ہے وہ نچار ہیں چماتیں ہیں و قتل مسلمن اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر پھر دار الحر میدان جامع ہاں جی وزن اور وہ گمان کر ان کافر اور اس گمان سے مارا تھا کہ یہ کافر ہے کافر کے گمان سے مارا تھا وہ مسلمان تھا فوان بعد میں ظاہر ہو گیا ان مسلمن تو یہ تو مسلمان تھا تو وجہ وطل کافارا تو پھر تو کافارہ واجب ہے غلام تجیت واجب نہیں ہے کیونکہ میرا نجام میں تھا یہ بندہ کفار کی طرف تھا ہاں جی اس نے کافی سمجھ کے مارا بعد میں وہ مسلمان نکل آیا تو اس پر کفارہ واجب ہے دیت واجب نے ولا علمِ اسلام اور اگر اس کے اسے علم ہو جائے اس کا مسلمان ہونا جو کے سب میں ہے لیکن مسلمان ہونا اس کو پتہ چل جائے لیکن یہ آپ پر اسلحہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں ویسے ان کے بیچ میں ہے وہ بھی کس مجبوری کس مجبوری سے ہیں تو ولا علم اسلام اگر آپ کو کسی کے مسلمان ہونے کے علم ہو جائے وہ ہو اور قاتل کرے واجب دیت و پھر تو دیت بھی واجب ہے کاف عار بھی واجب ہے لیکن یہ اس وقت کا دیت واجب ہے ان لم یکن لی ضرورت اگر اس کا قاتل کرنا نہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے لی ضرورت غالبت اللقفار کافروں پر غالب آنے کی مجبوری کے سرد میں نہ ہو کیونکہ کفار نے مثلا ان مسلمانوں کو آگے کیا ہے ان کو ڈھحال قرار دیا ہے ہاں جی تو آپ جب تو ان کو نہیں ماریں گے آپ کفار پر فتح حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی مجبوری کی وجہ سے مارا ہے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس میں آپ کے لیے قصاص قف... نہیں اس میں دیت نہیں فرمائے ورکہ اور ہو جو و دیت واجب علم یقن لے اگر اس کا قاتل کرنا نہ ہو لیے ضرورت الغالبۃ القفار کافروں پر غالب غلبہ حاصل کرنے کے لیے مجبوری کی وجہ سے قاتل نہ کیا غلط قانل ضرورت نے اگر مجبوری کو سے قتل کیا مالعلم بھی اسلام ہے اس کے مسمان ہونے کا علم ہوتے ہوئے تو واجب تل کا تو پھر تو کا فرا واجب ولادیت دیت واجب نہیں ہے کیونکہ دشمن پر غلط دشمن کی طرف ہے دشمن نے اس کو بحال کرا دیا ورم ان کو قتل کیے بغیر فتح ممکن نہیں ہے تو ان کو قتل کیا تو پھر جو ہے اس سرد میں ہاں جی، آپ پر کفارہ نہیں ہے کفارہ ہے کہ ساتھ دیت نہیں ہے ساتھ تو سرے سے میں دیت بھی نہیں ہے ہاں جی جو چونکہ جو ہے مجبوری کی وجہ سے مارا ہے آپ نے کیونکہ وہ دشمن کے صف میں ہیں دشمن نے ان کا استعمال کیا اور دشمن پر غلبہ میں اس کے جواب کوئی اشارہ نہیں تھا اس وجہ سے آپ کا کیا ہے وہ کا تو بل قاتل, قاتل میں کفارہ تحریر رقابت مومنتن ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اب وہ غلام مزراً کرنا خواہاں مرد ہو او ان سے عورت ہو یعنی خواہ غلام خواہ لونڈی ہو لیکن ایک مومنہ جو ہے مومن غلام کو یا مومنہ لونڈی کو آزاد کرنا ہے اور یہ غلام جو ہے جس کو آپ آزاد کریں ویم بغچہ یقون خالمی اور لازم ہے کہ وہ خال ایسے ایبوں سے جو کہ الماترت بیکار بنانے والی یعنی وہ کسی کام کے قابل نہ ہو، ایسا غلام کو آزاد نہیں کرنا ہے صحیح سالم غلام کو جو کسی کام کاش کے قابل ہیں، اس کو غ... آزاد کرنا ہے جو اپنی انہیں, مثلا جو اپنی زندگی کو چلا سکیں اپنی زندگی کو ادارہ کر سکیں ایسے غلام کو خرید کے آزاد کرنا ہے ہمارم یعنی دور اگر کوئی نہ پائے کسی غلام کو علی قلت مال ہی اس کی مال کم ہونے کی وجہ سے اول کثرت لی، یا مال تھوڑے بھی بچے زیادہ ہیں گزارا نہیں ہوتا غلام خرنے کی طاقت نہیں ہے البتہ آج کل تو غلام ہی نہیں ملتا ہے تو یہ غلام ہلنے کے موضوع ختم ہو گیا ہاں پہلے زمانے میں غلام تھے تو اسلام نے غلاموں کے آزادی کے لئے ایک راستہ سارے کفاروں کا جو ہے کفارے میں زیادہ تر غلام آزاد کرنا رکھا ہے اس طرح غلام انسانوں پر بہت بڑا اسلام کا ایک احسان ہے کہ طرح غلامی کس سسٹم کو ختم کیا اسلام نے تو اور یہ کاثرت یہ ہے یا مال کم ہے یا مال تھوڑا ہے لیکن تو اس کو غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تحفہ کفارت تو توش تو بننے کا کہا فرح سیام نے شاعر نہیں روزہ رہنا دو مہینہ اشعر مطابین مسلسل پھر تو مسلسل دو رہنا دو مہینہ اس کو روزہ رہنا ہے و توبہ تو منظم بھی اور اس گناہ سے توبہ بھی کرنا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا اور دو مہینہ مسلسل روزہ رہنا اس کا کفارہ ہے ہاں جی تو کفارہ دو ہی ہے تفالت یہاں سے فرماتے ہیں تک ان کافارت القتر نہیں ہے کفالت القدل غیر حاضر سے دو کے علاوہ یعنی اگر پیسہ ہے گنجائش ہے تو غلام آزاد کرنا اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر دو مہینہ مسلسل روزہ رہنا اس میں جیسے باقی کفاروں میں تو سال مشین کو کھانے کھلانے والا مسئلہ بھی تھا نا قسم وغیرہ میں یہاں پر جیسے کیا کہتے ہیں جہار میں اس میں یہ بھی تھا ہاں تو یا دوسرا قسم میں بھی جو ہے غلام آزاد کرنا ہاں یا جو ہے کھانا کھلانا یہ بھی تھا روزہ بھی تھا تو یہاں فرماتے ہیں یہاں پر تو صرف ہیں دو ہی کا ہیں یا غلام آزاد کریں گے وہ نہ ہو تو دو مہینہ مسلسل روزہ رکھیں گے ہاں جی ولاکن کا فارہ تل کا دل کا فارہ نہیں ہے غیر حاضری صوبا ان دونوں ہیں یعنی یہ غلام آزاد کریں اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو دو میں نے مسلسل رضا رکھیں اللہ صاحب و سلام میں اس کا کوئی تیسری صورت نہیں ہے تیسرا کہفا نہیں یہ دو میں سے ایک کو کرنا ہے وَلَوْ و قتل جماعتن غلط نہ قتل کریں ایک گروہ واحد ایک بندے کو تو وہ جب اعلیٰ کل واضح من جماعتیں تو واجب ہے اس گروہ میں سے سب پر کا ایک کا سب پر کا واجب ہے یعنی سب کو ایک ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اور سب کو جو ہے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے سب کو دو دو مہینہ رہنا پڑے گا ان کا نہ اگر وہ غلطی سو او امدن یا امدن اس نے غلام نے کسی کو قتل کیا لیکن وہ ایک گروہ نے مل کر آمدن قتل کیا اور صلاح ہو گیا ان کا دیت پر دیت پر صلاح ہو گیا کہ ساتھ نہیں لے رہے تو ایسی صورت میں بھی ان کو سب پر کفارہ بھی ہر ایک پر الگ الگ ہے ہاں اور غلام مزاد کرنے کے حکم بھی سب پر ہیں اور روزہ رہنے کے حکم بھی سب پر ہے وہ بھی شبی بہما اور, اور قتل کی وہ تیسری قسم جو شبی امن جا خطا ہے اس میں بھی قزا لکھا ایسے ہی کاف ہے اس میں چونکہ ساس اس میں بھی نہیں ہے شبی ہے امن خطا میں بھی تو اس میں بھی کافی بھی دیات ہے تو لہٰذا اس دیت میں بھی کافارہ ہے کہ یہ یہی ہے کہ آغلام آزاد کریں اس کی گنجائش نہ ہو تو دو مہینہ مسلسل روزہ رکھیں ہاں جی تو یہ الحمدللہ یہ بات ختم ہو گئی اور آپ باقی انشاءاللہ شاء کے انداز میں ہم پڑھیں گے